لا اله الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے ریاض الصالحین یہ امام نووی رحمہ اللہ نے مرتب کی ہمارے لیے اور کہا وری میں نے دیکھا کہ میں احادیث انجما کہ میں جمع کر دوں مختصرم من الاحادیث صحیح صحیح احادیث سے ایک مختصر رسالہ تاکہ اہل ایمان کو وہ فائدہ دے اور یقیناً ذکر اور نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہمیں اپنے علماء سے واقفیت ہونی چاہیے یہ فرض ہے اور ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کیونکہ جو شخص اللہ کے دین کا احترام کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نجات ہے وہ یقیناً ان لوگوں کا احترام کرتا ہے جو دین کا علم رکھتے اور اس علم کے مطابق عمل کرتے اور خدمت کرتے یہ ایک حدیث لائے ہیں متفق علیہ امام نبوی مسعود رضی اللہ تعالی عنو قال جا ایک بندہ آیا نبی علیہ سلاۃ وسلام کے پاس فقول تو اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی فتقول احبن اس بندے کا کیا معاملہ ہے جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان سے ان کی ملاقات ہو نہیں سکتی جیسے الحمدللہ ہم سب اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام رسول سے اور انبیاء سے اور ان کے تمام ساتھیوں سے اور خاص کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سخت محبت کرتے ہیں اور جس کا دل ان کی محبت سے خالی ہے جو انہیں کافر کہنے پر تلا ہوا ہے وہ تو بد ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المر احب بندہ اس کے ساتھ ہے اور ساتھ ہوگا وعلیکم السلام جس سے وہ محبت کرتا ہے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جمع کر لے گا جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے آمین اللہ صحیح کرے جیسے فرمایا صحیح بخاری کی روایت الرواہ جنود مجندہ وماتع امینا اطلف ومات ناکر امینا اختلف کہ یہ ارواح ہماری روحیں یہ بھی جنوب تھے اور جتھے تھے یعنی نیکوں کی روحیں ایک جگہ ہے اور بد لوگوں کی ایک جگہ تو جن کے اندر آپس میں تعارف اور ایک دوسرے کی پہچان ہے وہ وہی لوگ ہیں جو حق پر اور نیکی پر ہیں اور جن میں تناقر ہے ایک دوسرے کے ساتھ انکار ہے تو ان میں اختلاف ہے وہ مختلف سی ہے اور باقی مجندہ ہے مجھ ہے اہل ایمان کی ارواہ اس کی تفسیر نے تو یہی بیان کی ہے شخلوانی رحیم اللہ کی بھی اس پر تاریخ ہے ظہیر بھی بہت بڑے تجربہ کار عالم ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ صفات کے اعتبار جو اہل حق ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جماعت اگرچہ کبھی ملے بھی نہ ہو اور جب وہ ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہماری واقفیت تو شاید زمانوں سے تھی اتنی جلدی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے ایک دفعہ ایک عرب مجاہد کے پاس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک دم ایک بات کی طرف ہماری توجہ دلائی وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم کہاں کہاں سے ایک یمن سے تھا ایک جبوتی سے تھا ایک سعودیہ سے تھا وہ خود سوریا سے تھے کوئی کہیں سے تھا کوئی کہیں سے تھا اس نے کہا ہمیں کس چیز نے اکٹھے بٹھایا تو بے ساختہ سب نے کہا دین اسلام نے تو ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ سے جانتے تھے کیونکہ ہمارا راستہ اور منزل ایک ہی ہے یہ احادیث ہے اور مجھے ایک بھائی کی شکل دیکھ کر یہ یاد آیا کہ انہوں نے کہا کہ احادیث کا انکار جو ہے نام نہاد پڑھے لکھے طبقے میں جو اپنے آپ کو دانشوروں میں سے سمجھتا ہے بہت پھیل رہا ہے اور جاوید غام دی جیسے منہوس لوگ جو ہیں اس کے پھیلانے میں پورا کردار ادا کر رہے ہیں اور حکومتوں کے لیے اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں کہ اہل اسلام کو مشکوک کر دیا جائے ان کے دین کے بارے میں وہ کہتے ہیں پھر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے اگر یہ مشکوک نہ ہوئے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے اندر حسد کینا بس اور اختلاف نہ بھڑکا تو یہ ہمیں لے دے جائیں گے کہ آخر کار حق جو ہے اس کا احساس ہو چکا اہل ایمان کو امت مسلمہ کو اور وہ کھڑی ہو گئی ہے کفر کے مقابلے میں اب اس کی ٹانگ کھینچنے کا سب سے زیادہ خطرناک داخلی طریقہ یہی ہے کہ ہمارے اندر انتشار پیدا کیا جائے ہمیں مشکوک کیا جائے تو سب سے پہلے ان کا وار یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم جو کہ امت کے اندر اس طرح سے پہچان حاصل کر چکی ہے کہ کرن بعد کرن یہ گواہی دی جا چکی کہ صحیح ترین احادیث ان دو کتابوں میں موجود ہیں اور جو ان میں متن کے اعتبار سے یا مفہوم کے اعتبار سے متفقن علیہ ہو اس کے بارے میں ابن حضر نے کہا رہی اللہ رہ متن کہ وہ تو علم کا فائدہ دیتی ہے اس میں جان کا کوئی گزر نہیں وہ اس درجے کا فائدہ دیتی جس درجے کا فائدہ خبر متواترہ دیتی خبر متواتیرا اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس پر ہر زمانے میں اتنے گواہ ہوں کہ اس خبر کا انکار نہ ہو سکے اور اس کے لیے سند کی محتاجی نہ رہے اور عام و خاص کو سب کو سمجھنے آنے والی ہو جیسے قرآن کے بارے میں کبھی کسی نے سند نہیں پوچھی اس لیے کہ قرآن ہر زمانے میں اس کثرت سے لوگ حفظ کر کے نقل کرنے والے ہیں کہ اس کی صنعت کی محتاجی ختم ہو گئی اس طرح بہت سی اخبار ہیں جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں عنا صدیق کی بیٹی ہونا رضی اللہ تعالی تو یہ لوگ جو ہے سب سے پہلے شک پیدا کرتے احادیث میں ایسی باتیں لانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو قرآن سے ٹکراتے ہوئے دکھاتے اپنے مضمون فکر سے اور اپنی اس ذہانت سے جو اللہ نے انہیں اپنی پہچان کے لیے اور عبادت پر گامزن ہونے کے لیے دی تھی اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے جب شک پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ شخص اکیلا ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو احادیث پر اس کی زبان اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کو واجب کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ شک پیدا کرنے والے سب سے پہلے اصحاب رضوان اللہ علی مجمعین پر وار کر رہے ہیں کیا اصحاب رضوان اللہ علی مجمعین کے سینے قرآن کے لیے تو فالد قرآن کو تو وہ محفوظ کرتے تھے اور آگے منتقل کرتے تھے احتیاط اور ہضم کے ساتھ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی باری آتی تو معاذ اللہ صلی اللہ وہ غافل ہو جاتے اور وہ اس قابل نہ رہتے کہ حق بات کو آگے منتقل کر سکے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما تم انا علینہ بیانہ پھر ہم ہی پر قرآن کا بیان کرنا بھی ہے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کو بیان کریں گے تو علما نے کہا اگر قرآن کا بیان تمہارے کہنے کے مطابق قرآن ہی ہے تو وہ تو پھر قرآن ہے اگر قرآن کا بیان صرف قرآن ہی ہے اگر سے قرآن کا بیان قرآن ہے قرآن باس باس کی تفسیر کرتا ہے اگر صرف قرآن ہی ہے قرآن کا بیان تو پھر اس قرآن کا بیان کہاں گیا اب قرآن کی اس آیت کا بیان تم دوسری آیت سے لے آئے وہ بھی تو قرآن ہے تو اللہ تبارک و وطالعہ نے اس کا حصہ کدھر رکھا بیان کا تو بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ ہے یقیناً اللہ کے نبی علیہ علیہسلاط والسلام کو جو صحابہ دیے گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو جو حکم دیتے رہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو دین کے حوالے سے نماز کس طرح پڑھو حج کس طرح کرو زکوٰۃ کتنی ادا کرو کتنے مال میں سے اور کیا یہ تب ہی خواہش نہیں ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید میں باقی انبیاء علیہ وسلاط والسلام اور رسول کے کس بیان فرماتا ہے ان کی ایمان کے راستے میں قربانیاں اور ان کے جہاد اور ان کی اللہ تعالی سے دعا کرنے کے طریقے سب کچھ کیا ہمارے نبی کے لیے علیہ السلاط وسلام ہمارا دل یہ خواہش نہیں کرتا کہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ خود بھی زکوۃ دیتے تھے تو کس طرح دیتے تھے یہ جہاد جس کا حکم قرآن میں دیا گیا کہ انہوں نے خود بھی کیا اور کس طرح کیا جہاد اگر حج کا حکم ہے تو حج ان کا کیسا تھا یقیناً اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کی سیرت کو جاننا ہماری ایک فطری طلب ہے اور جب وہ حکم دیتے تھے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو ابن حضم بڑی خوبصورت دلیل لائے رحمہ اللہ وہ کہتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے اس کے درمیان کوئی صنعت نہیں ہوتی تھی صحابہ براہ راست سن رہے اب اس کام پر جو کوئی عمل نہ کرے اور وہ دین کے حوالے سے حکم دے رہے ہیں اسے جیسے بریرا کو حکم دیا کہ تم اپنے خاند کے پاس واپس لوٹ جاؤ تو بریرا نے کہا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مشورہ کرار دیا تو بریرا نے اس کو نہیں مانا اگر حکم ہوتا تو بریرہ کے لیے کوئی اختیار نہیں تھا وما کان علیمینا کسی مومن مرد اور عورت کو یہ لائق نہیں زا کب اللہ عسول امرا جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی کام میں حکم دے دے یقون الحمل امری ہند تو انہیں کوئی اختیار تک بھی اپنے کمر اپنے امر میں اپنی بات میں باقی رہے تو ابن حکم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اپنی زندگی میں صحابہ کو رضوان اللہ علی مجمعین کو کہ نماز اس طرح پڑھو حج اس طرح ادا کرو زکوٰۃ بھیڑوں میں اس طرح بکریوں میں اس طرح اونٹوں میں اس طرح دو تو کیا یہ واجب ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا دین تھا کہ نہیں دین تھا تو تم ضرور کہو گے یہ دین تھا اور جب وہ منع کرتے کہ یہ کام تم نے ہرگز نہیں کرنا یہ دین تھا کہ نہیں دین تھا لازم دین تھا وہ کہتا جو یہ کہتا کہ یہ دین نہیں تھا اس کا تو ورکئی پھاڑ دو ہم میں سے نہیں یہ وہ کافر ہے وہ قاصر ہے مرتد جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو دین کے واسطے سے ہو عبادات میں ہو یا معاملات میں ہوں اسے دین قرار نہیں دیتا اور جس سے وہ منع کرے اسے دین قرار نہیں دیتا کیونکہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاط کا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر وعید کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے حکم آخر ہے تو وہ کہتے اللہ تعالی نے فرمایا اننا ناہنو نزل ذکر و انا الح ہم نے اس ذکر نصیحت کو نازل کیا اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ہاں ہے اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ذکر میں شامل نہیں ہے اللہ کے نبی کا حکم دینا اور منع کرنا لازم تم کہو گے ذکر میں شامل ہے جب یہ ذکر ہے اور دین ہے تو اللہ نے اسے محفوظ کیا اور تم کہتے ہو کہ آج اسناد جو ہے ان میں اتنی گڑبڑ ہے کہ یہ اجمی سازش ہے ساری یہ حدیث کا جو معاملہ ہے اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے بس قرآن کے ساتھ ہم ملا کر دیکھیں گے اور تاریخی اس کی جو حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا تو تم گویا یہ کہتے کہ وہ دین جو صحابہ کے لیے اتنا محفوظ تھا کہ انہیں کوئی شک نہیں پیدا ہوتا تھا اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اور صحابی سامنے کھڑے رضوان اللہ علی مجمعین وہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں صحابہ سامنے سن رہے ہیں اپنے کانوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم کو اور وہ منع ہو رہے ہیں اس کام کو حرام سمجھ رہے ہیں تو ان کا دین تو ہر قسم کے شک سے پاک تھا اور ہماری باری آئی معذ اللہ است اللہ ناؤزب اللہ تو اس میں اس قسم کے رقمے پیدا ہو گئے کہ اب قرآن سے ملا کر کوئی کسی حدیث کو ملا رہا ہے اور کوئی کسی کو مخالف قرار دے رہا ہے اور ان لوگوں کو اگر کسی جنگل میں بٹھا دیا جائے جہاں پر ان کو دنیا کی کوئی کتاب نہ پہنچے سوائے قرآن کے یہ قرآن کی کوئی تشریح کر کے دکھا دے یہ خوبصا اسی لیے قرآن کی تشریح اپنی جو ہے عقل اور اپنے مفادات کے مطابق اور لوگوں کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ عمل سے بھاگتے ہیں سنت عمل کے اندر آدمی کو پابند کرتی بڑے چھوٹے کی پہچان ختم کرتی سب اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہو جاتے ہیں یہ ان سرداروں کو ان دنیا کے اندر عیش کرنے والوں کو پسند نہیں اپنی بے بسی لہذا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ قرآن کے ساتھ کھیل سکے اگر انہیں قرآن پکڑا دیا جائے جنگل میں بٹھا کر یہ قرآن سے کوئی دین کی تشریح نکال کر دکھائیں اور دس آدمیوں کو اللہ علی بٹھا دوں جسے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہ ملے ہر ایک مختلف بات لے کر آئے گا یہ تو انہیں معلوم ہے یہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح جانتے تب ہیں تبھی تو یہ کوئی نقشہ بنا کر اس پہ عمل کرتے جتنا نقشہ ان کا بنا ہوا ہوتا ہے اور جو ان کے پاس کوئی بات مرتب اور منظم ہوتی وہ سب سنت سے دی جاتی جہاں پر یہ انکار کرتے ہیں وہ سب ان کی خواہشات ہوتی تو ابن ہضم نے کہا اللہ نے جب دین کے محفوظ کرنے کا خود ذمہ لے لیا تو یہ مالک پتان ہے کہ صحابہ کا دین تو نمبر ون تھا ہمارا دین نمبر دو ہے معذ اللہ ہمارے لیے شکو کو شبہات ہے حقیقت یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کے لیے مسلمان ہوتے ہی سخت مصاحب تھے ہر اعتبار سے زندگی اجیورن کر دی جاتی جو آپ خوب جانتے ہمارے لیے اس کے مقابلے میں ان حادیث میں سے صحیح اور دئی کو جدا جدا کرنے کی محنت جو ہے وہ اللہ تبارک نے ہمارے ذمہ لگا دی اور اس کو بھی یہ امام نووی اور ہمارے آئمہ بخاری مسلم ترمدین عیسائی ابود یہ سارے کے سارے محنتیں کر کے دے گئے ہمارے لیے پکی پکائی کھیر ہمارے سامنے آج تو انٹرنیٹ پر ایک آپ بٹن دباؤ تو فوراً تمام سند کی حالت آ جاتی اگرچہ پھر بھی جوہری کی ضرورت ہے جو اس میں آخری حکم لگائے مگر آسانیاں ویب پیجز موجود ہے بڑے بڑے علماء کے جب چاہو جو چاہو مسئلہ پوچھو تو ابن حجر رحمہ اللہ ایک بہت خوبصورت دلیل دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ متواترا احادیث بہت کم ہیں کہ جو ایسی پکی تھکی خبر ہو کہ اس کے بعد سند کی محتاجی نہ رہ جائے وہ تو چند ایکدی سے جن میں وہ ہیں کہ ایک حدیث یہ ہو گئی کہ جس نے میرے اوپر من کاذہ یا متعمد بولا جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے اور تو چند ایک باقی احادیث تو ضنی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ کی کمی ہے جہاں تک ان مصنفین کا تعلق ہے امام بخاری کی صحیح بخاری ہے امام ابو دعود کی کتاب ہے نسائی کی, نسائی کی کتاب ہے ترمدی کی کتاب ہے امام مسلم کی ہے یہ محدثین جو ہیں ان کی کتابوں کے ساتھ ان کی نسبت کہ یہ انہی کی ہے اس میں شک کی گنجائشی کو نہیں ہر زمانے میں اتنے راوی ہیں اتنے راوی ہیں کہ یہ درج تواتر کو پہنچی ہوئی خبر ہے کہ یہ کتابیں تو لا لارئی بلا شک انہی کی ہیں اس کے لیے کسی صنعت کی ہمیں ضرورت نہیں رہا اوپر معاملہ تو اوپر تو ایک ایک حدیث کے پانچ پانچ سو ترک ہیں شہلمانی رحمہ اللہ اس کے ماہر تھے اور ماضی قریب میں ہو گزرے سب سے بڑے محدث سے اپنے وقت میں شیخ البانی کے پاس رہی محلہ کئی کئی سو ترک تھے ایک حدیث کے اور آپ یہ جانتے کہ ان کو کئی ایک احادیث کہا جاتا ہے اس واسطے کہ اگر ایک صحابی نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے چار تابیوں کو بیان کیا چار تابئی جو تھے انہوں نے آگے تباہ تعمیر جو تھے چار چار ہر ایک نے بیان کیا تو پہلے وہ چار حدیثیں کہلائیں گی اس کے بعد ہر ایک کی چار جو ہیں وہ چار سے ضرب کھائیں گی یہ سولہ ہو جائے گی اس طرح بڑھتی چلی جائیں گی محدث تک یہ احادیث جتنے ترک ہوں گے اتنی احادیث کہلائیں گی اور یہ کہا کرتے ہیں اکثر کہ چھ لاکھ احادیث میں بخاری رہی اللہ نے کوئی ساڑھے سات ہزار کیوں باقی کدھر گئی باقی, باقی کوڑے میں پھینک دی معاذ اللہ استغفر اللہ نا وزد یہ جہالت ہے ان کی چھ ہزار چھے لاکھ ترک تھے ان میں سے انہوں نے اعلی ترین جو ہو ترک وہ چن لیے جو مضبوط ترین تھے جن پر کیل و کال کی گنجائش بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ان کو چن لی یہ مراد ہے جہالت کی وجہ سے بہت سارے عام مسلمان ان کے فطرے میں آتے اور اصلا جہالت سے زیادہ دنیا کے اندر اپنی آسانی کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی حدیث آئے آسانی مہیا کرے اور یہ سارے جھنجٹ جو ہے عمل کی جو بندن ہے یہ ختم ہو ہر کوئی مادر پدر آزاد ہو نہ سارا سے دوستی کی بھی اجازت ہو جائے یہود کے ساتھ پیار کرنے کی بھی رخصت مل جائے اور ہم دنیا میں یہود و نسارا کے مطابق طریقہ گزار کے ان کے ہاں دنیا کے فوائد بھی حاصل کرنے میں مسلمان کے مسلمان رہے جیسے کوئی کہہ رہا عورت نماز کروا سکتی ہے غامدی سے کسی نے پوچھا ہے, کسی عورت نے کہ میں, میں ایک ہندو کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں کر لوں تو گام نے جواب دیا ہے کہ مشرق کے ساتھ نکاح کی ممانعت تو قرآن میں آ چکی ہے اس کے علاوہ قرآن خاموش ہے لہذا علماء اس میں اجتہاد کر سکتے ہیں یہ تمہاری مرضی یہ خوبصار اور کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو کافر کہنا جرم ہے اس واسطے کے اللہ تعالی نے انہیں کافر تو نہیں کہا تم کافر کیوں کہتے ہو کافر کہنا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا اب کسی کا حق نہیں کہ انہیں کافر کہ یاریاں نبھانے کے لیے اپنی مرضی کے احکامات لا رہے ہیں یہ لوگ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا اصل میں پھنسنے والا طبقہ وہی ہوتا ہے جو عمل سے بھاگ رہا ہوتا ہے الا قلیل کہ کوئی مخلص آدمی جہالت کی وجہ سے ان کے گورکھ دندے میں پھنس جائے بہرحال یہ خاص اس لیے کیا کہ ایک دوست نے یہ ماشاءاللہ توجہ دلائی تھی اور واقعی یہ ایک اہم موضوع ہے اس پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے تو الرواہ جنود مجندہ یہ جنوب ہیں یہ جتھے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا فما تارف منہا جن کا آپس میں تعارف ہے آخرت کے اعتبار سے جو روئیں اکٹھی تھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جو اس وقت بھی تناکر تھا جن میں ایک دوسرے سے ناپسندیدگی تھی وہ اختلاف کرتے اسی لیے کہا کہ تخم جمیان و قلو ان کو تم ایک جمعیت گمان کرو گے امریکہ اور ان کے حوالے یہ جتنے کفار ہیں مگر ان کے اندر چلے جاؤ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے صرف ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے وہی ہیں جو ارواح جنود المجندہ تھے جو جمع کی گئی تھی اللہ تعالی نے پیدا کرنے سے پہلے ایمان کی وجہ سے <تصفح> وہ اہل ایمان ہیں صرف <تصفح> تو یہ میں نے اس اعتبار سے حدیث پڑھی کہ بے شک یہ لوگ گزر چکے ایمان بخاری صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علی مسلاط اسلام ہم ان کو ملے نہیں ہیں مگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ خوشخبری دی گئی کہ تم ان کے ساتھ ہو گئے اللہ ہمیں ایسا کرے آمین. انا رضی اللہ تعالیٰ عن آرابی یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ایک دیہاتی آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا متأثر قیامت کب آئے گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت ت نے کیا تیار کیا قیامت کے لیے جو پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی کیا تیار کر رکھا ہے جس نے تجھے اس سوال پر ابھارا کا حکب اللہ ہی اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت کالا ma کہا جا تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تُو محبت کرتا ہے محبت وہی حقیقی محبت ہے جس کے بعد جس سے محبت کی جائے اس کا انداز اس کے اعمال سے اور اس کے اقوال سے لازم طور پر ظاہر ہو ورنہ کیسی محبت ہے کہ محبت تو ہے مگر اس کے طور طریقوں سے دور زندگی گزر رہی ہے شکل و صورت اور ظاہر سے لے کر اس کا باطن کچھ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ مماثل اور متفق اور اس کے راستے پر اتباع میں نظر نہیں آتا تو ایسی اور بھی روایت ہے کافی روایات ہیں بخاری اور مسلم میں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں اگر ہم اس محبت کے تقاضے کو پورا کر دیں پھر یہ حدیث لائے ہیں اویس کرنی کی رحمہ اللہ اویس کرنی جو ہے یہ تابعین میں سے ہیں صحابہ میں سے نہیں رضوان اللہ علی مجمعی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں ایک قافلہ آیا یمن سے اہل یمن جی ہاں یمن سے آیا تو انہوں نے کہا تمہارے اندر اویش بن عامر ہے انہوں نے کہا کہ ہاں اویش تو ہے تو اویش کو بلایا گا کہا تو اویش بن عامر ہے انہوں نے کہا ہاں کہا تو مراد کا رہنے والا ہے اور کرن کا رہنے والا ہے کہا ہاں کہا کہ تجھے برس تھی بیماری اور اب بس ایک درہم کے برابر تمہاری بیماری کا نشان رہ گیا جسے ہم فلبہری کہتے ہیں بس اتنی رہ گئی ہے ایک درہم کے برابر اس نے کہا ہاں کہا تیری والدہ بھی ہے اس نے کہا ہاں تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا عمر نے کہا یاتی علیکم او ابن عامر تمہارے پاس اب ابن عامر آئے گا ماں امداد اہلی یمن من مراد مراد سے سما من کرن پھر کرن سے کان ابھی برف اسے برس ہوتا تھا فلبری تھی فبارہ امین اس سے اللہ رب العزت نے اسے شفا کر دیا ماؤ دیا درہم ایک درہم کے برابر سفید رہ گئی لہو والدہ اس کی ایک والدہ ہے ہوا بیہ بر وہ اس کے ساتھ انتہائی احسان کرنے والا زبردست اس کی خدمت کرنے والا ہے والدین کی خدمت کی جگہ دیکھیے لہو اکسما اللہ ابر روخ اگر یہ اللہ پر قسم اٹھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس کی بات کو پورا کر دے اتنی فضیلت ہے مالک کے ہاں فین استطاعت آئی یس تب پھر اللہ اگر تو کہیں اس چیز کی استطاعت حاصل کر لے تیری زندگی میں یہ موقع آ جائے کہ تو اویس کرنے سے استغفار اپنے لیے کروا سکے معافی طلب کروا سکے اللہ سے تو ایسا کرنا فص تو اسی وقت عمر نے کہا فرس تنگ پھر لی اویس او میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو فس تنگ تو انہوں نے ان کے لیے مغفرت طلب کی عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اب کدھر کا ارادہ اس نے کہا کوفہ کا انہوں نے کہا میں کوفہ کے عامل کو تیرے لیے کچھ لکھ نہ دوں کہ تیرے ساتھ احسان کرے اس نے کہا نہیں اے خلیفہ اے امیر المین میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی پہچان پیدا نہ کروں مجھے اسی طرح گمنام رہنے دیجئے معلوم ہوا کہ جو صالحین ہیں اللہ رب العزت کے ہاں ان کی نیت اور ان کے خلوص کی بنیاد پر اس قدر قدردانی ہوتی ہے کہ عمر جیسا شخص رضی اللہ تعالیٰ الفت وفار طلب کر رہا ہے اور یہ عمر کی آج اور انتہائی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کی کیسیت ہے کہ اکڑ کو ختم کرتی ہے چیز کسی سے استغفار طلب کرنا یہ اکڑ کو ختم کرتا ہے اور پھر یہ روایت لائے جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ابو دعود اور ترمزی کی کہ عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے استابی پھر عمرہ عمرہ میں نے عمرہ کے لیے جانا تھا تو میں نے نبی علیہ اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دے دی کہ جاؤ عمرہ کر لو اور فعد یہ کہا لا تنسانا یا من لاتن اے میرے بھائی مجھے دعا میں نہ بھولنا ہمیں دعا میں نہ بھولنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہہ رہے پکالا کلی متن تو ایسا یہ کلمہ تھا ما یسرنی ماں یسنی دنیا کہ اس کلیمے کے مقابلے میں مجھے یہ چیز جو ہے نئی بھاتی کہ پوری دنیا مجھے مل گیا یہ کلمہ میرے لیے سب کچھ تھا مجھے سب کچھ مل گیا جب انہوں نے یہ کلمہ کہا معلوم ہوا کہ اہل ایمان سے محبت بہت ضروری ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے اور اسی کے ساتھ نجات کا تعلق ہے اور وہی شخص محبت کرتا ہے جو ان کے طریقے کے اوپر ہو جو طریقے پر نہیں ہے اس کی محبت جو ہے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے تو امام نووی رحیم اللہ نے یہ باب باندھا بابیل و اہل الفضل علماء اور جو بڑے ہوں عمر میں بزرگ ہوں ان کے فضل اور ان کی عزت کا معاملہ و تقدیم علم علاغیر اور انہیں دوسروں پر مقدم کرنا جو علم میں فضل میں عمر میں بزرگی میں زیادہ رف ا مجالسی و اظہاری مرتبہ اور ان کو مجالس میں بھی عزت دینا اور ان کے مرتبے کا اظہار کرنا اس میں آیت لائے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ آز زمر سے نو نمبر آئت الس طالم ودین اللہ لمون ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں انت کروں اول الباغ بس اللہ تعالی وہی یاد کرتے کے نصیحت حاصل کرتے ہیں جو ان اُلِ الباب ہے معلوم ہے ان اُلُ الباب عقل والے وہی ہے جو علم والے ہیں اور وہ علم جس پر وہ عمل کرے کیونکہ یہ بھی دوسری جگہ حدیث میں کھل کر آ چکا ہے کہ جو شخص قرآن کا عالم ہو اور پھر اس پر علم اس کا ہو یہاں پر آیا وہ حامل القرآن یہ روایت بھی جو ہے یہ صحیح ہے روایت ابو داودی اور شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے فرمایا پوری روایت پڑھ دیتا ہوں کہ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ابھی شعیبت المسلم اللہ تعالیٰ کے جلال میں سے ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے جو بزرگ ہے عمر کا بڑا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اکرام فرماتے ہیں حامل القرآن اور جو قرآن کا حامل ہے غیر الغالی فی جو قرآن میں غالی نہ ہو ہاتھ سے بڑھنے والا نہ ہو ولا جاتی ان نہ اس سے جاتی ہو نہ فرمان نہ ہو اس کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو تب عزت والا ہے پھر اس کے بعد روایت لائے ہیں جو آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر سب سے پہلے وہ شخص جماعت کروانے کا حقدار ہے جو اکرا جو سب سے زیادہ قرآن کو حفظ کرتا ہے قرآن کو جانتا ہے اور یقیناً قرآن کا مفہوم جاننا اس میں موجود ہے یہ نہیں کہ وہ اکرا عربی سے اور قرآن کے مفہوم سے یکسر فارغ ہو وہ اقرا ہے ہی نہیں صحابہ میں جو اکرا تھے وہ عالم بھی تھے کیونکہ عربی ان کی اپنی مادری زبان, زبان تھی اور ان کے محاورے میں قرآن نازل ہوا تھا وہ اقرا جو تھے وہ عالم بھی ہوا کرتے تھے افقاہ بھی ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد اگر قرآن میں سب برابر ہیں تو سنت میں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس میں برابر ہے تو ہجرت جس نے پہلے کی اس میں برابر ہے تو جس کی عمر بڑی ہے پھر اس کے بعد ایک حدیث لائے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مسلم کی صحیح روایت ہے سفید درست کرواتے اور کہتے اس تب ولا تختلفو ہوں درست کرو برابر کر کے کھڑے ہو جاؤ بالکل تیر کی طرح تیر کے ساتھ درست بھی کرواتے اور اختلاف نہ کرو صفوں میں آگے پیچھے نہ ہو جاؤ اور درمیان میں کوئی کسی قسم کا خلا نہ ہو فتخلف کلو بکم تم یہ اختلاف صفوں میں ظاہر کے اعتبار سے کرو گے باطن میں تمہارے دلوں کے اندر اختلاف شیطان ڈال دے گا معلوم ہوا کہ ظاہر باطن کو اور باطن ظاہر کو متاثر کرتا ہے یہ بات کہنا کہ جناب ان کے دلوں میں ایمان ہے اور بظاہر یہ لوگ جو ہیں یہ کفار کی شکل اختیار کیے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں یہ جو مختلف اس وقت مسلمان ملکوں کی فوجیں ہیں یا ان کے آفیسر ہیں کہ یہ بس طریقے کے ساتھ اسلام کو لانا چاہتے ہیں جھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ وہی شخص درست ہے جس کا ظاہر اس کے باطن کے موافق ہو اور اس کا باطن اس کے ظاہر کے موافق پھر فرمایا علی علی نہیں من تم میرے قریب صف میں وہ کھڑے ہو جو زیادہ کون ہیں ان الحلام بن نہا اس کا میں مفہوم عالم کی زبان سے بیان کرتا ہوں پھر اس کے بعد والے لوگ اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے فرمایا انوحا العقول عقل والے جن میں دین کی عقل زیادہ ار الاہلام البال جو بال عمر کے اعتبار سے بھی اور پکی اور پختہ ہیں دین کے علم کے اعتبار سے بھی وہ امام کے قریب کھڑے ہوں اور اگر امام ایسا کرے تو اس کو حق حاصل ہے یہاں تک کہ اگر جو پہلے کھڑے ہوئے وہ لوگ جن کے پاس علم کم ہے جن کی عمریں چھوٹی ہیں بالغ نہیں ہیں یا جن کی حیثیت معاشرے میں جو پہچان ہے ظاہر کے اعتبار سے وہ علمی رسوخ کی نہیں ہے تو انہیں دوسروں کو جگہ دینی چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ اللہ نہ کرے لا شعوری طور پر ان کے دل میں کبر اور کبر کا توڑ یہی ہے کہ آدمی دنیا میں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے بچھتا چلا جائے ایک سو سولہ صفحے پر یہ عجیب انداز سے حاکمیت کا مسئلہ لائے ہیں اگرچہ دوسرا بھی انداز واضح اور جلی ان کے ہاں موجود ہے مگر امام نووی نے یہاں عجیب طریقے سے استقبلال کیا بابو وجوب ان کی یاد ہی نسخ اللہ کے حکم پر اسی وقت عمل پیرا ہو جانا اسے بجا لانا اس کے واجب ہونے کے بیان میں وہ ماں یقول اولہیا ان منک کہ وہ کیا کرے جس کو آپ اور مجھ میں سے کبھی امر کا حکم دیا جائے معروف کا حکم دیا جائے نیکی کا حدیث و قرآن کے واسطے سے وحی کے واسطے سے اور برائی سے منع کیا جائے وحی کے واسطے سے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے ہم میں سے کبھی اس بات میں وہ غصے میں نہ آئے کبھی اس کا کبر دامنگیر نہ ہو کیونکہ معروف ہے یہ بات اور روایت غالب نب دعود کی اور اسے صحیح کاش ہے خلوانی نے اور دو دوسرے محدثین میں کہ ایک شخص آیا لڑتا تھا وہ کھانے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کے لیے اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں سے کھا تو اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی لوگوں کے اندر اس نے کہا دائیں سے مجھ سے نہیں کھایا جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کھایا جائے اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ باقی عمر کے لیے شل ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی آپ کو اگر ڈھونڈے طریقے سے بھی نقل کرے تو اپنے غصے پر اور اپنے انتقام پر قابو پاتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس فرمان کی طرف دیکھیں بتانے والے کی طرف نہ دیکھیں اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے معذ اللہ کہ اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی تمہیں شرم نہیں آتی یہ حدیث کے خلاف کر رہے ہو تو اس سے پوچھ لے اللہ اس میں بہت برکت دے گا بہت عزت دے گا کہ بھائی کون سی حدیث وہ کہتا ہے صحیح بخاری میں فلاں باب میں فلاں جگہ پر وہ کہتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اور آپ کو جزائے خیر دے اچھے طریقے سے بتایا کیجیے تو میں گمان کرتا ہوں اگر اس شخص میں کوئی خیر ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی دوسرے آدمی کی جس نے بدتمیزی کے ساتھ کلام کیا تو قل اللہ تعالیٰ فلاں ربی کا منہ کاسلیما سیدھا سیدھا مفہوم اس آیا مبارکہ کا کہ تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایماندار ہو ہی سکتے کبھی مینین میں شامل نہ ہوں گے لوگ کون تجھے ماننے والے حتیٰ کہ تجھے حاکم نہ مان لے ہر اس معاملے میں ہر اس تنازعہ میں ہر اس اختلاف میں جو ان کے ماں بہن ہو پھر صرف حاکم نہ مانے پھر لالی انفسی مہاراج اما کدیت اپنے دلوں میں تیرے فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی نہ پائے جب دل کو جھانک کر دیکھے تو دل تیرے فیصلے کی قبولیت کے لیے کھلی ہوئی وادی بنا ہو وہ سلور تسمیما پھر ان کی آج ہے ادھر تیرا حکم ہو ادھر وہ اس حکم کی تصویر بن جائے پھر فرمایا اللہ تبارک مطالعہ کے اس قول کا ایک حصہ نقل کیا انما کانا قول المؤمنین سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مومنوں کا قول تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی وقت یہ ہوتا ہے ایزاد جب انہیں بلایا جاتا اللہ ہی وہ ہی اللہ اللہ کے رسول کی طرف یعنی ان کے حکم کی طرف لیا کم بہنا کہ وہ تمہارے اندر حکم لگائیں اے یقون تو وہ کیا کہا کرتے ہیں سمے و وہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کی وہ اولا کہ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اب یہ ایک روایت لائے ہیں جو بہت ہی زیادہ سننے اور سمجھنے کے لائق ہے اگرچہ سب صحیح روایات اسی قابل ہیں بہرحال حالات کے مطابق اور اپنی اصلاح کے لیے بعض چیزیں بعض سے زیادہ اہم ہوتی ہے لما نازلت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ و وسلم فدا ابھی و امی للہ معاف السماوات و معاف الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ان تب دافی انف سکم تو تم جو کچھ ظاہر کرو یو اپنے دلوں میں چھپاؤ سب کا حساب اللہ لے گا الشت دا ظال کا اللہ اسحاب رسول اللہ تو یہ آئے اسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی شدید گزری ان پر بہت اس کا بوجھ پڑ گیا کہ جو دلوں میں ہم سوچتے ہیں اور بعض اوقات دلوں میں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علی مجمعین صحیح حدیث ہے بخاری میں ہے کہ اے اللہ کے رسول ہمیں ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے نماز کے اندر فرمائے ظاہ المان یہ عین ایمان ہے کتنا زبردست پیغام ہے کتنی بڑی خوشخبری ہے علماء نے دو طرح اس کی تفسیر کی ایک تو یہ کہ یہ تم سوچ جو رہے ہو کہ وہ ہم بیان تک نہیں کر سکتے زبان پر نہیں لا سکتے تمہاری ان خیالات کے تصور سے نفرت اور اپنے مالک کی تہذیب اور اس سے محبت یہ عین المان ہے دوسرا مفہوم یہ کیا کہ جہاں مال ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ تمہیں پھنسلا دینا چاہتا ہے اشتدہ غالکا اصحاب رسول اللہ بہت بوجل گزری آتاؤ رسول اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پھر وہ سارے تلمد جیسے طے کیا جاتا ہے گپنوں کے بل بیٹھ گئے آجزی کے ساتھ سب صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین جو نجات کے لیے ایمان لائے تھے وہ منو تن و بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے وہ بڑی آجزی کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا فکال ہمیں تو ان آمال کا مکلف کر دیا گیا جس کی طاقت ہم اپنے اندر نہیں پاتے اصلاح و جہاد و نماز جہاد روزہ صدقہ وقت انزلت دلک کا آیا وہ تو ٹھیک ہے ہم نے سمجھ لیا اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ تو ہم نے کر لیا سلاد بھی جہاد بھی سیام بھی صدقہ بھی اپنی طاقت کے مطابق یہ ہم نہیں کر پا رہے ہم اس کی طاقت نہیں پاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھرک کے انداز میں کہا اتری تم یہ چاہتے ہو ہم تقول کتاب جس طرح اہلِ کتاب نے کہا تھا یہود و نصارا نے اس طرح تم کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے من قبلکم سمعنا و کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمان ہوئے یعنی یہ انداز اختیار کرنے سے تبدیل کر دی اگر کوئی حکم رب الجلال و اکرام کا بعض حالات میں آدمی کے اوپر بوجھل ثابت ہو اور ضروری نہیں کہ سب ایسے احکامات ہو جن کے لیے دل سے بعض اوقات تب ہی کچھ چیزیں ہوتی مثلا ایک عورت کو کبھی یہ پسند نہیں ہے کہ اس پر شوقن آئے جب اس پر شوقن آ رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ ہی کے لیے شادی کر رہا ہے مثلا اللہ کے راستے کے لیے ایک مجاہد کی بیوہ سے شادی کر رہا ہے کہ اس کی پانچ چھ بچیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے سب کو سنبھال لیں تو یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے مگر اس کی بیوی بارحال اسے قبول کرے گی اور یہی کہے گی سمے آنا ہم نے سنا اللہ کا حکم اور ہم نے مان لیا خواہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو یہ فطرت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے اسے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بیوی ہونے میں کوئی اور بھی شریک ہو مگر بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم جو ہے وہ عادل ہے انصاف ہے رحمت ہے اور ہر اعتبار سے درست ہے اس پر اسے صبر کرنا ہوگا اسی طرح سے جب بھی کوئی وقت آئے اور ہمیں ذرا بھی شیطان کوئی وس وسا ڈالے سمعنا آنا و عطا یہ کہہ دیا جائے بلکول بلکہ یا میرا صحابہ کہا سمعنا آنا و عطا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا غفرانہ ربنا و علیہ المصیر اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا فلم ایک طارا آ جب یہ ایک طرح حل توم جب قوم نے یہ تلاوت کی دعا جو نبی علیہ السلام, السلام نے سکھائی تھی وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي اسْرِحَا تو جب ان کی زبانوں پر یہ جاری ہو گئی دعا تو اللہ نے سوراً اس کے بعد یہ آیت رخصت کی نازل فرما دی آمن الرسول بما انزل علیہم ربی والمؤمنون کل ملا و مدا اکتیبی و رسولی لال فرق اہ دن رسولی و کا سمعنا اٹھنا و پورا وہ علیہ کل مصیر صحابہ سے جو کہلوایا تھا اللہ کے نبی نے علیہ سلاط وسلام وہ آج کا ٹکڑا بن گیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی زبانوں پر تلاوت کے طور پر جاری ہو گیا کا جب انہوں نے یہ عمل کیا اللہ کے رسول کے حکم پر فوراً اور اپنی بات کو چھوڑ دیا نا تو اللہ نے پہلا حکم منسوخ کیا اور یہ آیت بعد نازل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما تثبت وعليها ما اكتثبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرى كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا القوم آمین تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً بچ جانے والے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو آسانیاں مہیا کرتا ہے اسی لیے فرمایا اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی کہ جو آسانی کے الٹ مم باخلہ وسط جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اللہ کے احکامات سے وقت حسنار اور بھلائی کی تقزیب کی فاصا نویس سرہ اس کے لیے تنگی کا راستہ اللہ تبارک وطلعہ کھول دیتے ہیں اسے وہی گناہ سے ہی لذت آتی ہے اس کے لیے باقی کام جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے گناہ سے خوش رہتا ہے اور دوسرا پہلی آئے ذرا کوئی یاد کروائے اس وقت مستحکر نہیں ہے مجھے من اماں من آتا وقت کا وہ جس نے دیا اور اللہ تعالی سے ڈرا اللہ کے ڈر کی بنیاد پر دیا وصدق بالحسنہ اور نیکی کی تصدیق کی فصنویس سرح لسرا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اللہ تو معلوم عمل کا ذکر جو تصدیق سے پہلے کیا تو عمل کی کتنی اہمیت ہے جو عمل نہیں کرتا اس کی تصدیق تصدیق نہیں ہے یہ قرآن میں واضح ہو گیا وہ اماں من آتا وہ پکا پہلے آیا وہ سب دعل گھسنا حالانکہ تصدیق پہلے ہے ایمان پہلے لایا تھا عمل بعد میں کیا عمل کا پہلے ذکر کیا تصدیق کا بعد میں کیا اس لیے کہ وہ تصدیق بیکار ہے جس تصدیق کے ساتھ عمل جو ہے اس تصدیق کی گواہی نہیں دے رہا پھر یہ امام نووی ایک باب لائے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کی حاجات کے اندر مددگار ہوتا ہے تو جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات کے اندر اپنے آپ کو کھپاتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہر قسم کی مدد کو روا رکھتا ہے اور مدد کی اللہ کی طرف سے بارش رہتی ہے یہ اہل ایمان پر اللہ تعالی کی مہربانی ہے باب فی قزائے ہوائے جن مسلمین مسلمانوں کی حاجات کو قضا کرنے کے بارے میں کیونکہ آج مسلمان جو ہیں جو اللہ کے راستے میں کفر کے سامنے سینہ سپر ہوئے ہیں اور ایک دیوار بن کر مقابلہ کر رہے ہیں ان کی حاجات بہت ہیں اور سب کو معلوم ہے ان پر بم برسائے جا رہے ہیں ان کے بیس تیس قتل ہونے کے ذکر اس طرح اخبار میں آتا ہے جیسے فلاں جگہ پر دوائی ڈالی مچھروں کے لیے اور اتنے جوہروں کے مچھر سارے مر گئے کوئی حیثیت نہیں پاکستان کا بےغیرت وزیر اعظم اور بے غیرت صدر کہتا ہے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے اس بمباری پر تم حاکم ہو کس چیز کے حاکم ہو کیا تمہاری حکومت ہے کیا تمہاری قوت ہے تو یہ بہت خوب کہا ایک مدرس نے اچھے لوگوں کی اچھی بات کی تعریف کر کے ان کو اجر کے ساتھ ہمکنہار کرنا چاہیے تھا تو وہ ایک عام خطیب جیسے قطبا وہ نظم کے اندر بات کرتے ہیں اور لمبی بات کرتے ہیں اور بہت لمبی بات کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کھیت چلے جاتے ہیں مگر ایک بات اس نے بڑی کام کی کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر رہا تھا کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگی کھیل دیکھنے کی اجازت دی صحیح بخاری کی روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور آپ کے کندھے کے درمیان سے دیکھتی رہی اور بہت دیر دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سیر ہو گئی دیکھ کر اور تھک گئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کرتے ہوئے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے تو وہ کہتے ہیں کہ جو عائشہ کو یہ کھیل دکھایا گیا رضی اللہ تعالی عنہا تو اس میں یہ تربیت موجود ہے کہ عورتیں جنگی کھیل دیکھیں اور دیکھ لیں تاکہ ان کے اندر بھی اللہ تعالی نے جن عورتوں میں دلیری اور جمع مندی دے رکھی بعض عورتوں میں بھی ہوتی ہے وہ وقت آنے پر کفار کے سامنے آسانوالا نہ بنے بلکہ کفار کے اوپر حملہ کرنے والی اور انہیں چی پھاڑ والی ہو تاکہ وہ انہیں قتل کر دیں اور ان کی عزت نہ اتار سکے تو وہ کہنے لگے کہ یہ حاکم ملک بیچ جائیں گے اور تمہیں اس امریکہ کے سامنے چھوڑ جائیں گے آج ہی تیاری کر لو قبل اس کے کہ وہ دن اللہ نہ کرے دوہرائے جائیں جو پاکستان بننے کے وقت تھے جن لوگوں نے تیاری نہیں کی تھی یا جن لوگوں کے ایمان خراب تھے اور جو بئیمان لوگوں کے راستے پر لگے ہوئے تھے وہ بلی کی طرح اور چوہے طرح قتل کیے گئے ان کو فار نے انہیں بالکل بھیڑ بکروں کی طرح مارا تو ابھی سے تیار ہونے کی ضرورت ہے تو باب سی قزائے ہوائی جن مسلمانوں کی حاجات قضاء کرنے کے بارے میں پہلے قرآن کی آیت لائے سف آلو بھلائی کرو کیا ہوگا لا اللہ <تُفْلِحُون> قریب ہے کہ تمہیں اللہ فلاح سے ہم کنار کرے گا اللہ ہمیں فلاح سے ہم کنار کراؤں پھر حدیث لائے ہیں متفق علائی المسلم مسلم اخو المسلم مسلم کا بھائی ہے کیا یہ جو کتال اور جہاد کر رہے ہیں ان میں اختہ تو ہیں بہت سی اختہ ہے کیا یہ مسلم نہیں ہے کفار ہے مسلمین ہیں جو لوگ کہتے ہیں ان میں وہ خرابی وہ خراب بھائی مسلمین تو ہیں اور ان میں بہترین لوگ بھی ہیں اور ہو سکتا ہے گھٹیا ترین لوگ بھی ہوں ہو سکتا ہے بعض اپنا شرک چھپا کے ان کے ساتھ ملے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو شرک سے توبہ کی توفیق دے آمین جو چھپا چکے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں اپنے ساتھ جہاد پر لے جائیں بازار حکم جو ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے بارہ یہ سال من حیث المجموع مسلمین میں ہیں اور ان کے جو ماشاء اللہ سالار ہیں اور جو ان کے سب سے پہلے حراول دستہ ہیں وہ صحیح لطیدہ مسلمان ہیں اور وہ ہیں الحمدللہ المسلم للہ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا اس پر ظلم کرتا ہے اسے حوالے کرتا ہے کفار یہ کفار کے حوالے کرنا مسلمان کو ایک ایسا کفر ہے کہ اس شخص کے کافر ہونے میں کو دو مسلمان عالموں نے بھی کبھی اختلاف نہیں کیا متقدمین میں سے منکانا فی حاجتی اخیص جو اپنے بھائی کی حاجت کے اندر کسی اپنی بھائی, بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے اندر لگا ہوا ہے تان اللہ فی کی حاجت ہی اللہ اس کی حاجات کے لیے کافی ہو گیا کیا خوبصورت بات ہے وہ من سر رجا ہم مسلم قربا اور جس نے کسی مسلمان سے کوئی تکلیف ہٹا دی وہ بیماری کی شکل میں تھی کہ اسے دوائی مہیا کر دی وہ کافر کی شکل میں تھی کہ اسے مارنا چاہتا اس کافر کو قتل کر دیا وہ اور کوئی ضرورت تھی وہ پوری کر دی فرج اللہ قربت قربل قربی یوم قیام اللہ اس کی ایک تنگی کو دور کرے گا اس کی تنگیوں میں سے جو قیامت کے دن آنے والی کس قطر بڑی خوشخبری ہے رمن ساتارا مسلم اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اس سے کوئی غلط بات دیکھی اسے چھپا لیا چھپانا صرف اس وقت جائز ہے اور اکثر چھپانے ہی کا محل ہوتا ہے جبکہ اس کے بیان کرنے سے کوئی اصلاح نہ ہو رہی ہو بلکہ فساد بڑھ رہا ہو جب اس کے بیان سے اصلاح مقصود ہو تو پھر اس کا بیان بھی ان لوگوں تک صرف جائز ہے جو اس کی اصلاح کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں اور اس پر الحمد للہ دسترخ سکتے خاں اس کا بیان کرنا مسلمانوں کو گناہ پر دلیر کرنے کا باعث بنتا ہے تو اس کو کیا خوشخبری ہے سارا اللہ یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن اس کی سطرپوشی کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی مہربانی ہے کہ جس پر ہمیں ہمیشہ حریص ہونا چاہیے پھر یہ دوسری حدیث لائے ہیں یہ بھی متفق علیہ ہے اسی پر پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قربت قرب دنیا جس نے کسی مومن سے کوئی, کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی دکھ دینے والی شہ دور کی اس دنیا میں نف فصل لا ہوا من قوربی یہ امید اللہ قیامت کی تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور دکھوں میں سے ایک دکھ کو اس کے لیے دور کر دے گا اور یقیناً اگر ہم چھوٹا بھی کریں گے اللہ سے ہمیں یہ امید ہے اللہ ہمارا بڑا دور کر دے گا اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین ومن من اللہ یس سر اللہ علیہ فر دنیا وال آخرہ جو کسی تنگ دست کے لیے فراخی کا سامان کر دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے فراخیاں پیدا کر دے گا اللہ ہمیں ان میں سے کرے ساتارہ مسلمان ستارہ اللہ فر دنیا وال آخرہ اور جس نے مسلمان کی سطر پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی سطر پوشی کرے گا واللہ اور اللہ تبارک تعالی فی آون العبد بندے کے تمام ضروریات اور تمام حاجات میں اس کا مددگار ہے ماں آؤنی عقیص جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضرورتوں اور حاجتوں کا خیال کر رہا ہے اور اس کے لیے دکھ کر رہا ہے کہ آج جن کے گھر گرا دیے گئے جن کے گھر کے دس اور بیس افراد مارے جاتے ہیں آٹھ آٹھ عورتیں ایک ایک وقت میں بیوہ ہوتی گھر میں کوئی مرد نہیں رہ جاتا ایک دفعہ کچھ ہمارے بچے گئے تھے افغانستان میں تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک گھر میں ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی لسٹ لگی ہوئی تھی کو پتا نہیں ایک سو سے بھی زیادہ ستائیس ایک ستائیس کے کتنے لوگ تھے تو اس میں ابن عب ابن عب انہوں نے لکھا ہوا تھا تو پوچھا یہ کیا انہوں نے کہا یہ ہمارے مرد ہیں اور نوجوان ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے اب ان کی کتنی عورتیں بیوہ ہوئی اور پھر جو مارا گیا وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے آسانی کی موت دی اگر عقیدہ صحیح تھا عمل درست تھا تو جنت میں چلا گیا جو زخمی ہوا اور جسے آتا جو کر زندگی گزارنی پڑی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا مگر اس کا صبر بھی بہت بڑا اس کا صبر بھی بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کو اٹھائے آج مدد کا وقت ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے جتنی ہو سکے تو اللہ ان کی مدد میں ہے جو ان کی مدد کرتا ہے وہ منصالہ کا طریقن یہ التمیسفی علم اور جس میں وہ راستہ چلا جس میں علم حاصل کرنے کا بندوبست تھا جیسے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں فی علم ال ترین اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا ایک مستقل ضرورت ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اتنا علم حاصل ہو چکا کہ اب مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تعالیٰ اور جب بھی کوئی قوم کوئی مسلمانوں کی جماعت اللہ کے گھروں میں سے مسجدوں میں سے کسی مسجد کے اندر جمع ہوتی یت لون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے یا تدار سن اور اس کو تدارس کہتے ہیں کہ بار بار پڑھنا اور سب کا سننا اور سب کا پڑھنا کیونکہ سننے والے بھی جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں یعنی اس کتاب کو دوہرایا جانا اور اسے تازہ کرنا بینہم اپنے ماں بہن اللہ غلط علیم سکینہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے سکینہ کی تشریح انہوں نے یہ کی الحال اللہ بحل القلب فلا جن یہ وہ ایک کیفیت ہے جس کے بعد دل ٹھک جاتا ہے ایمان پر اور دنیا کے مصائب اور یہ جو خوف دلاتے رہتے ہیں دن رات دہشت ڈالتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ الرحمہ ہم رحمت انہیں گھیر لیتی ہے وہ الملائکہ اور ملائکہ جو ہے وہ بھی ان کا گھیرا کر لیتے ہیں وضا کرا ملا فیمت اور اللہ ان کا ذکر ان لوگوں ان میں کرتا ہے جو اللہ کے ہاں ہیں فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یہاں کتاب اللہ کہا کوئی کہے گا حدیث کا تو ذکر نہیں آیا آپ تو حدیث پڑھا رہے ہیں تو یاد رکھیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آخری روایتیں سنانا ضروری ہوگی اس لیے آپ کا زیادہ وقت لیا بخاری مسلم کی روایت ہے کہ وہ منع کر رہے لانت سنا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کو ان عورتوں کو جو اپنے جسم گجواتی ہیں اور اپنے بال جو ہیں وہ منہ سے نوچتی ہیں یہ ابرو اب وغیرہ سے اور دانتوں کے اندر فاصلہ کرتی ہیں حسن بڑھانے کے لیے اور کہتے ہیں کتاب اللہ میں ان پر لانت کی گئی ابن مفعود رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ صلاح اسلام کی زبان سے مفسر قرآن قرار دیے گئے ایک ہے ان میں سے مفسرین میں سے یہ فرماتے ہیں کہ ان پر کتاب اللہ میں لانت کی گئی ایک عورت آ گئی جس نے کتاب اللہ کو خوب پڑھا ہوگا بڑے بڑے عالم لوگ تھے وہ کہنے لگے کتاب اللہ کو میں نے الحمد سے لے کر وہ ناس تک پڑھا دونوں جدوں میں جتنی اللہ کی کتاب ہے ساری پڑھی کہیں میں نے یہ ذکر پڑھا کہ ان عورتوں پر اللہ کے رسول اللہ نے اللہ نے لانت کی کتاب اللہ میں تو کہنے لگے کہ نے یہ نہیں آیت پڑھی وما آتا کم رسول فقان رسول دے اسے لے لو جس سے منع کرے منع ہو جاؤ اس نے کہا یہ تو تو اس نے کہا رسول نے کہا نا الہ سلاسلام تو پھر اللہ نے کہا ہے رسول تو اپنی مرضی سے نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسعد وسلم تو معلوم ہوا کہ صحاب رضوان اللہ مجمعین اسے قرآن ہی کا درس سمجھتے تھے حدیث کا درس قرآن ہی کا درس ہے کیونکہ قرآن ہی کی روشنی میں حدیث اور حدیث ہی کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جاتا ہے دونوں لازم و ملزوم ہے ایک وہی ہے جس میں الفاظ بھی ربض والاکرام کے ہیں ان الفاظ میں کوئی رد و بدن بالکل نہیں ہو سکتا ایک احادیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مفہوم بتایا گیا یہ حدیث قدسی ہے کہ الفاظ دیے گئے اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان میں انہیں ادا کیا اور بہت دفعہ اللہ کے نبی کے الفاظ محفوظ ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مفحوماً صحابی نے اسے آگے منتقل کیا تو دونوں طرح یہ وحی ہے یہ وحی ہے جو کہ اللہ کے الفاظ کے ساتھ نہیں وہ وحی ہے جو اللہ کے الفاظ کے ساتھ ہے فرق دونوں میں کوئی نہیں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور دونوں کا درخ یقین کتاب اللہ ہی کا درس ہے اللہ تعالیٰ اس درخ میں سے ہمیں خیر عطا فرمائے آمین اور جو غلطی نہ جانتے ہوئے ہو گئی ہو اللہ اسے درگزر کر دے آمین اور جانتے بوجھتے ہوئے جو ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کر رکھے یعنی کوئی اگر بتا دے تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا